محمد من المشتفى وعلى آله وأصحابه من الشبق بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم القضاء نحنه ومين من ينتظر آمند بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم جي الكريم الأمين اللہ ملا گت سلو نالمیا الام منو سل والے تسلی اصلا دو سرامل رسول سلسولہ ولا اله الا الله وسحبك يا سيدي يا ابي والله الصلاه عليك يا سيدي يا فاطمه ممدو ولا اله الا يا سيدي يا متي مدين قلوب النبي شامین, السلام علیکم ہم دوسرا درود ختم لمبے آل و تہنا و بعد جواہر رب العالمین مولا بندہ نا چیز دے دل, دل دماغ زبان نگاہ نگاہوں غلطی خطا و محفوظ فرما دے آمین نفسو شیتان د فتنے تو پنا فرماوے خاتمہ بالخیر خیر فرماوے اگان گراہمی اج دو فتبہ المبارک البارکباد عنوان شہادت سیدنا مولا مشکل خشا علی گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعلی بندہ ناشیز مولا کائنات بھی بے کنار روحانی کے تیے بات تو مستفید فرما گیا نامی ہر انسان دنیا تو جانا اللہ تبارک و تعلی کا ایک قانون بہت سخت اور مضبوط قانون ہے قتل قانون ہے مگر کچھ بندے دنیا تو ایسے جاندے نے اور اس طرح جانے نے کہ دنیا تو جانا ہوئی. دا کائنات بھی اندر تعینات سفیا سنہری ارفا لکھا جنیا انس جانے یاد رکھتی سا مولا مشکل کشا الیگل رضی اللہ تالا عنہ ہو آپ ہی پاک لوگوں نے جڑے دنیا تو اس طرح تریف لے گئے کہ تاریخ دیا کتابوں کے اندر آپ کی شہادت سنہری ارفا نال لکھا گیا ہے اور ان کی شہادت نو سن سن کے ایمان والے اس کو درد اور اپنے ایمان نو نازا کرتے ہیں مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی شہادت تیبہ ذکر اشارہ سورہ سور احزاب کی آیت نمبر تئی ہویا ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ردی اللہ عنہ تعالیفر قرآن صاحبی فرمان کے مطابق تین سو آیات مولا علی جناب دشان چتری جیت اس دی تفسیر کے بارے خود مولا علی مشکل پشاہ پوچھا گیا آئےا فرماؤں گا من پدل مولا لی سرکار پوچھا گیا نمبر دے کے کھلو کے کفے دن تقریر فرما سن پہ کریمہ کریم بارے آپ کو سوال کیا گیا ہزور ساجت کی تفسیر کی من آئے ویلا کئی مومن ایسے ایسے جانا جو رب نال نے کی کیتے نے سچ کر کے وقائے نے فرمن ہومن کدا نہ بہ کئی بھی اس دنیا تو چلے گئے کئی ایسے نے جہے ہال انتظار چ نے دنیا تو جانتے آیت دی تلسی مولا مشکل پشالی شیر خدا رضی راہ تعالی سرکار گئی آپ نے فرمایا اے آیت میرے میرے چاچے حضرت حمزہ اور میرے چاچے دے پوت عبیدہ بن ہارس کے حق میں نازل ہوئی ہے فرمایا میرا چاچا ہم اللہ نال سارے جو سنو سچ کر کے وقت مدت پوری کر کے تر گیا ہے میرا چاچے دا پت پرا عبیدہ بن ہارش وہ بھی وقت اپنا گزار کے موہدے سارے سچے کر کے رب سونے دے نال پورے کر کے دنیا تو چلے گئے ہیں اور میں انتظار کیا کرنا وا انتظار والر آن مولا علی کاف لایا وا مچھاروں ایسے نہیں وہ سچے مردوں کچھ ایسے نہیں مومن جڑے حال انتظار چی مولا علی سرکار نے فرمایا میں ہوں آن انتظار کیا کرنا اپنی باری دا جدونا باری نے تر جانا اس دنیا تو قربان جامع آئے کریمہ دندر مولا علی سرکار شہادت تجربہ ذکر توجہ رکھنا جناب نبی وسلم آپ کی قربان جام حضرت مولا علی سرکار دی شہادت کا سارا حتم ذکر فرما ہوں سن حضور سرکار نے مولا علی سرکار نہادت کی دشارت پہلو ہی سنائی ہوئی ہزور سرکار نے فرمایا بڑا ود بدبخت پہلا ہو گزرا ہے جنا حضرت سمو حضرت سمود، حضرت سال علیہ السلام دی حضرت سال علیہ السلام دی اونٹنی دیا خچان جنہیں وڈیاں سن ود بدبخت پہلے لوگاں کے وہ گزرا ہے اور پھر بدبخت وقت وڈا وہ گا آنے والے لوگاں لوگوں جا تیرے تالو تے تلوار مارے گا اور پھر تیرے تالو تو خون جنا چر تیر تالو تلوار وج کے جناب تیری داڑھی خون لال نہ پری گئی ان چر دنیا تو نہیں جانا نبیے کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار قربان جاوا آپ نے مولا علی سرکار نے شہادت دی بشارت دیتی ہوئی سی حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دیا صحابہ صاحبہ مشہور سن لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آپ شہادت تو بچنے کی دعا نہ کیونکہ کملی والے سرکار اللہ دی کی ایڈی ویمت کیوں بچاؤں بچا شہادت دا مقام اتنا بلند حضور دے صحابہ میں خدا رہا اللہ علیہ وسلم دینے اللہ, اے اللہ میری تمنا رہی ہے میں تیرے رستے دنر شہید گوا مر اٹھایا جاوا مر شہید گوا پھر اٹھایا جا پھر کتلو میرے معلوم ہویا جیڑی دولت نعمت واسطے پسند کرتے ہزور صاحب کرتے سن کملی والے نے فرمایا علی میں دعا جدو بھی منگنا وا جڑی شاستے منگنا اے علی او شا ہمیشہ تیرے واسطے بھی منگتا رہنا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سرکار اپنے واسطے شہادتیں ہی منگتے سن قربان جاواں اللہ سونے اور جناب سوال کر دے سن مگر نبی کریم صلی اللہ ہوتا شہادت نہیں لکھی تاکہ حبیب خدا شہید ہو جائے تو جناب رب سونے گوارا نہیں سی نہ رب دے حبیب کی شان دے لائق سی اس واسطے ہے جی کیوں کسی نے ایت ہو سکے حبیب خدا دے تہوار کر کے نبی پاک سرکار جناب دنیا تو لے جائے ہجی اللہ باد اللہ شریف نے حبیب حبیبا محفوظ رکھا مگر جیڑا سوال ہے اگر حضور اپنے واسطے دے ہوئے سن یہ سوال مولا علی واسطے بھی کرتے سن کیونکہ حضور نے فرمایا اے علی میں جیڑا بھی سوال اپنے واسطے کیتا ہے وہ تیرے واسطے ضرور مولا کو سوال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے لیے نیشہد جناب اللہ دستے بھی منگتے سن علی مشکل کشاں واسطے بھی منگتے سن ہوں تو جب ایڈی ویمت سی جی ہزور اپنے واسطے بھی منگتے سن ہزور مولا علی واسطے بھی منگتے سن ہزور کیوں حضرت علی پاک ایڈی نعمت تو محروم کر دیں اس واسطے کملی والے سرکار نے جدو دشارت سنائی ہے مولا علی مولا علی کبھی غم زدہ نہیں ہوئے کدی دکھی نہیں ہوئے کہ میرا سر پاک جانا ہے میرے سر کے جناب تالو پانٹ جانا ہے پہ داری خون پڑ جانی ہے انہیں بھی کبھی مولا کہنا دیوارگا بارگاہ اندر بچنے دا سوال نہیں کیتا کیونکہ جنہ عشق دے پار چکے آتے ہیں وہ قربانیا تو کدو نہیں, دے نہیں سبحان اللہ قربان جانا اللہ بندہ غور فرما اسے واسطہ گیا مولا علی مشکل رضی اللہ ہو تالا نو سرکار ایک دن جا رہے ہیں جہرا آپ قاتل سی مولا اس قاتل نوی پیل پشان دے سن آپ کا مار کے جناب میرے ٹالو چیر کے رکھ دینا ہے نال دے سات نر مینو اجازت دے نو قتل کر دینا وا آپ نے فرمایا دے لیا کہ شہید کرنا ہے یہ جو ان مار دے گا تو مرسانوں کنے شہید کرنا یہاں نہیں مار سکتے کیونکہ میرے کملی والے نے فرما ہے فرمایا علی تینوں بدبخت قتل کرے گا بدبخت قتل کرے گا ساری امت دے اندر میری امت دے اندر سب تو وا بدبخت بندہ ہوے گا اشکل آخری گا جن تیرے تالی کے تلوار مارنی قربان مولا علی نے فرمایا چڑھ دے تلج رکھنا اسی واسطے جناب علی پاک ندی پار سرکار بگل دوتے کی گلوتے کنہ ایک مہا دگ یقین کامل سرت ابو بکر شبدی کرالا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی نو حضرت مولا علی گئے بھی نہیں حضرت ابو بکر محر کرتے ہیں یار سول اللہ سان ڈر پہ لگتا علی دی حالت بڑی ناجوکے حضرت نسل مایا کوئی بیماری نہیں مار سکتی بد نے مارنا شہید ہو کے دنیا تو ہزورلوار مبارکی دے دے ہوئے آ فرما نے میں اپنے پیو دنا کے مولا علی سکار نچھن واسطے گیا وا بیماری تیمارداری کرنے واسطے گیا وا فرمایا جدو اتھے پہنچیا تو میرا باپ نے جناب ویخیا ڈرن لگتا پا ری حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے فرما دن چلیا کی کیا باری نہیں جمی جی مار لو کوئی بماری ایسی میرے نہیں پیدا ہوئی جی مار لے کیونکہ تم ہی والے سرکار نے فرمایا تینوں شہید کیا جائے گا اور جناب تالو اتنے تلوار ماری جائے گی تیری دہی تربت کرو جائے گی اے اے فضالہ وہ فزالا گھبراہ نہیں سر تو اسی دن کا انتظار کرنے ہا. دل دن کا انتظار آوے گا سب دنیا تو جانے وہ پہلا سو جا سکتے قربان جاوت توجہ فرمانا کبھی گھبرائے کیوں خبر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی سرکار نے جناب گلا کراقت ہوں نو بچا لیں گے ہزور دی تے حسین بچا لیں گے چلیا بچایا تے جناب جانا کسی وبال کو بچایا جا جناب کسی عذاب کو یہ عذاب سے نہیں ہے رحمت خدا بندی خدا بدے مقام وقان خاجا ہوا سکرمی جیسا عاشق جڑا ہے وہی قربان قربان جاوان جا کے شہادت دی تمنا لے کے مولا علی کی فوج دا داخل ہویا کہ آخر دشمن والے پاسے ہاتھ کر دیا تو پھر شہید ہوا تعلی جناب افیل جالندری صاحب فرماؤں نے شہادت آخری منظر ہے انسانی شہادت کی شہادت ہے انسانی کی شہادت ہے انسانی شہادت کی شہادت خوش شہادت کی گل ہے یہ تو خوش قسمتی کی گل ہے نا اس واسطے قربان جمان دے بندہ غور فرمان اگر مولا نہیں مشکل پوشار رضی اللہ تعالی نو ہمیشہ تیار رے سن اور باقی جنہیں عشق کا جناب باہر اوبے کا چکیا ہوئے جدو رب سونے نے روح پیدا کیشکر من سکون ہوتا ہے ہمیشہ قربانیاں منگا ہے حضرت مولا لی تعالیٰ نو قربان ان ان ان خبر سن آپ جدو رمضان شریف دا مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ تناب ایک رمضان میں آپ کی شہادت کی آتی ہے آپ پہلی رمضان کو ایک رات اپنے بیٹے امام حسن گھر جا کے کر دے امام حسین دے صنح دے صنح جی جناب, جناب جی تھوڑا تھوڑا چار دو, دو چار چار نقمے کھانے روزانہ آپ نے فرما دے او لیے رہ گئے اچھا اپنا رنگ کھا لیا ہے سی دنیا تو جانا ویلا آ گیا واستے گھبرایا کہ نہیں آپ کملی والے ہلور سرکار نہیں ارد نے کملی والے محبوبا میں بڑا تنگ پا گیا سونے محباب بہت کر لگ پیے ہلور فرما نے یہاں واسطے بردا کر دے والی آپ فرما نے رات جناب ہلورا حضرت مولا ارد کرتے یا مولا منہ تو لے جا جا کر لے اور میرے تو بندہ میرے تو پہلا بندہ جناب رمضان نے دعا منگی تا مولا تعناک نے ہاں آپ سرکار رمضان درد شہادت عطا فرمائی قربان جاوا حضرت سیدنا سلطان باہر اللہ تعالی آپ فرما دریا دیو جی مردانہ کریے قدم اٹھائی کریے وہ بلا بندیا میں کسا بیان لگا تین بد وقت خارجی کلمی پڑھنے والے بندے نکلے آخر میں علی نو شہید کرنے علی گا دجے آخیا میں معاویا ماراگا تیج آخیا میں ماراں گا مارا چننے نو, نو تو غصہ چیری گل سڑ کشرق ہو گئے تن مشرق نوزا ہو گئے سرک کا رچا لاؤ والا سب کو پہلا مسلمان موہن کے بارے شرک شرک سرک دیا گلا والا خارجی کھیلا پھر خارجیاں نسلیں چلیں جنہیں زبان جناب فلانا فلانا نسل آ رہے ہیں جنہوں خارجی آج مولا می نشرے کہہ چڑیا ہے جی تینوں مینو کہہ دین کے مڑ کے ساتھ پار سانا پہارے مولا مشرق حضرت امیر مشرق حضرت میں حق حقم جناب اللہ کے سرا بندے بنا لیا ہے سال سنا نو چن لے آئے اللہ نو چننا چاہیے سی انہ رب دا حق بندے دے چا دیکھ دے چائے یہ گلے منہ چنے گا سمجھ لو یہ خارجیاں نشانی پکی پہ دسنا اگا آپ سمجھداروں تو وہ جو رکھا قربان جاواؤں یہاں تین بریمان نے آپس دن مشورہ کر لیا بھئی بھائی ہکی رات تین حملہ کرنا علی پاک میں قاتل ابن نے ملزم نے آکھیا عبد ال رحمان وہ نہ ال رہمان سی مگر کم سارے شیطان والے سن معلوم ہو یا نہیں ناوار مومن نہیں بنتا نام محمد رکھ دو ملے گا بھی بھی میرے کو حدیث کی کتاب پہ ہاں جی سیرت ہاں جی سیرت ہے اس میں لکھا شخص نبی پاک سرکار بیٹھے دے حضور نماز پڑھن کمی والے حریب نے فرمایا. اے ابو بکر سرت جائے قتل کر دے حضرت ابو بکر سرت جائے ویکیا سجدے وقت پہ آ سوچن لگ پہ ادے سجدے کرنے والے سجدے دی حالت کی قتل کروں ہو سکتا حضور کا حکم شروع ہو گئے واپس آ جائے ہلور کی بہت زیادہ کمی والے دل میں سجدے پیا سی میرا دل نہیں جی حکم فرماو تے انہیں سجدے لے جا کے وقت دینا حضور نے فرمایا پہ جاؤ امر نو آخیا تم اٹھ اگر عمر اٹھ پی گئے دیکھیا وہ جناب لما قیام کیا کرمیاں حضرت نے نماز واپس آ درد کی سال کے اندر نماز کیا پڑھنا سی مسجد نبوی شریف دے اندر قتل کر کے حکم فرما دے ہو جی مار دینا ہروڑ نے فرمایا تھی بہ جا فرمایا علی د مولا علی اٹھ ہے الور نے فرمایا کہ تینوں مل گیا کہ تو قتل کر دیں گا جے جی تینوں مل گیا تو تی قتل کر دیں گا مولا علی اگے گئے وہ نجنا دین چلا گیا سی مولا علی نے آن کے ہزور چلا گیا ہزور فرما قتل ہو جانا میری امت درد کبھی دو بندے آپس اختلاف نہ کرتے فساد نہ کرتے میری امتر کتنے مک جانے سر جی جا جے بندہ ماریا جان ہے گیس لے خدا دیا بندے انہیں نوی پاگ بھی کچہری چی مسجد جا کے نماز پڑھیے معلوم ہوا دربارے چل کے جائے سمجھ لائے ستنیا کا مد ہوگا یہ نمازی بھی ستنے باغ ہے روزے دار بھی ستنے باغ ہوگا گرمان جامع تہرور نے فرمایا اے یہ نسل و بندے پیدا ہون گی جنہوں تارے گا جنہوں نے شہید کرے گا حضرت مولا مشکل کشار اللہ تعالی خارجیاں آپ سرکار نے شہید کیتا کئی ہزار بندے ادھر شہیدانہ قتل کر جہنم جانواثر کر دیا جناب مولا علی مشکل کشار نے خارجیاں غصہ چڑھا جناب اس گل کا کہ یہ مشرق نو ہو گیا نو لانو مارن واسطے مشورہ ہو گیا انہوں کنہ بد جناب والا حضرت مولا مشکل امر حضرت دی بگڑی جہی تصویر والی <سؤال> نے ملگر ہے میری پتے پٹنسی مسیح کھے بےمانہ نے تولے بھی مو مسی مسی حکم ہے کہ اس بڑھڑی دل گئے مشورہ لینداشا کر لگیا اس کے سونا کام ہو سکتا گنا تھی بڑھڑی کہیں لگی جن میں تاری پکی ہے باللہ کا اور باقی کوئی نہ کوئی دھوکا تو لگتا ہے نا کوئی نہ کوئی دھوکھا ہوں کلو اللہ دا ہے ہر چولہا اپنے مذہب سے خوش جی باقی پتہ لگ جائے ملا مطلب بڑی لگی جنگ ملے گی جا میری دعوا دعوا میری تین بخر پہ حضرت امیر معاویہ والا جڑا سا انہیں بھی سویرے کی نماز آ کے حملہ کیا مولالی سکار حضرت سی دام سکار پچھلے چوکرے دے مارا آپ سرکار کی رگ وڈی گئی وہ رگ جس اگے نسل چلتی ہوں آپ کا اس کو بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہوا مگر آپ کی جان بچ گئی دوسرا امرد ناس کے کل گیا وہ بھی سوے دن حضرت امر بنا اس دن ربوئی بخار سن شہابی نایا میری تھانے نماز پڑھا دقت شہید ہو گئے دا نام حضرت خارجاؤ ہزار اللہ تعالی سرکار وہ شہید ہو گئے جدو مولالی سرکار دیاری آئی وہ بد وقت جا کے ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو سہر لیا تاکہ ماڑی کی نوک بھی بڑھ جائے علی کدھر بچ نہ جائے مگر بہلی آئی تلوار نو مار سکی اصل مارن والی تلوار سے تکبی بھی لکھائے ہو جا ملنگ اصل تے مولا کا تکبیر والی تلوار سی سمجھو رکھنا وا مولا اللہ نو سرکار قربان کیا روزانہ صبح نمال پڑھاو واسطے آپ اپنے بادشاہ سن خلیفہ وقت خلیف ہے نمال پڑھا سن کٹ آپ نے محافظ نہیں سنگ ایک دن باہر نکلے نا تو دہلی تلوارہ لے کے دروازے تو باہر کھڑے اپنے فرما کد لکھے اتنے جی حضرت کی حفاظت پہ کرنا فرمایا آسمان والوں کو جی آنا انہیں تو آسمان کو آنا کہہ دے مجھے بچانے چلو چلو چلے جاؤ کوئی لوڑ نہیں فکیلو چلے جاؤ آرام پتہ جو تو یہ کام تو ہو رہا کلو نفس رائے قتل ما قربان سرکار انہوں نو واپس کر مبارک سی جدو سجی وی اپنے نماز واسطے نکلنا ہاتھ چونڈا فریا ان سبحت کرنا سب ہاتھ مبارکا مالا لی گلی مدیمے جنابے گلیان گلیاں پکار دیا جانا اصلا ات اصلات نماز اٹھ پو آڈیا گوانڈیا نوٹیا جائے جگا گیا مولا لی سرکار اس طرح جناب روزانہ سبانو جاپ سرکار نہیں نکلنا جناب جا کے نمال پڑاؤنی توجہ رکھنا جناب ہر جس دن او گیا وہ بہار آئے آپ کا جناب مزن آپ دا مزن اب لوبا آپ کا موزن سی باندھا سی جڑا بانگ بنتے ہوں سن ہاں جی آپ دے بیٹے حضرت حسن پاک یہ تینوں ہوں سرکار تر پی نے ابن لوبا اگے کیا جانا ہے مولا لی درمیان دن جا رہے ہیں پچھے حضرت حسن پاک جا رہے ہیں آپ آدت کے مطابق جناب اسی طرح سلاد سلاد فرما جا رہے ہیں قربان کا متل جو فرما جناب جی جدوں جناب رستے دن آپ پہنچے, پہنچے. تو جناب ویٹے آپ جناب چیکن باقن لگ پس رستے دن بولن لگ پہ حضرت حسن پاک سکار کو ہٹاؤ لگ پائے آؤ فرما نے یہاں نو نہ ہٹایا جی اج ساڈے تین روپیہ پاؤں گیا ہٹا پویا جناب آپ جناب ہے سیال کے اندر جانے میں پی اگو بد وقت کے جناب بیٹھا ہے جو فرما جب آپ سکار مسجد اندر پہنچے نے مسجد اندر جا چلی سرکار نے لوا پڑائی انہیں وار کیتا ہے ابن بد بدبخت نے وار کیا مولا علی سرکار نو بارک تلوار وجی ہی جیتے کملی والی فرمائی تھی قربان جاوا توجہ فرما جناب سونے مولا علی سرکار نو سکار جناب کالو دندر تلوار وجی ہے ڈالی مبارک ہو گئی خون دینا فرماؤ میں نے جو میرے کملی والے فرمایا سی پورا ہو گیا ہے جو میرے سرکار نے فرمایا سی دل ہو گئی ہے فرمایا لوگ فرن لگ پیڈے ملزم لوگ او سارے ڈانڈ آگا وداق صحابی کملی والے دنے جا کے چادر اتنے پا دیتی چٹا مار کے زمین تے سٹ کے اتنے بہ رہا بد وقت فرے دیو پڑ کے حضرت مولا ہزر مولالی دول مولا مولالی نے فرمایا اور پتر حسم یاد رکھے بسترے دس وی چنگا جوکھا کھلا جی جو میں اٹھ پیا پھر میری مرضی یہ جو کرا تو, تو میں چلا گیا دنیا کو پترا مسلا نہ کرو ماتے کا نک وڈو ماتے دے کن ونڈ لگ پو پیر وقے کٹو ہاتھ وکر کٹو کیونکہ میرے ندی پاگ سرکار نے فرمایا کسی نال بھی مسلا نہ کرا گے کسی بھی شکل نہ لگا رہے گے پا کتا بھی ہلکا ہوگا اس واسطے خبردار پترا تینوں صرف اوی سزا دینی ہے جہیں شریعت مستقفا کے اندر بنتی ہے کہ جی میں اچھ کیا تین معاف کر دیاں گا قربان جاوا توجہ فرماؤ جناب مولا علی فرمایا پترا میری نسیحت مطابق سجا دینی جان تو مولا لی نے نے کی تیا زہریلی تلوار ملزم بہمان کہیں لگاؤ جنم کہیں لگا علی بچ نہیں سکتا زخمی بھاوے ہو گیا ہے ہر بچے گا نہیں کیونکہ میں تلوار نو ایک مہینہ زہر لاؤن رہا وا میں تے پوفے کے اگر سارے بندر تھوڑی تھوڑی نوک بھی لا چکا سارے تلوار بنائی سی مگر حضرت مولا کشا جب جان باپ خدا مولا تعنات نام دے دیں علی پاک میں شہادت نصیب ہو جاتی ہے پیدا کابے ہوئے شہید اج مسجد خانے سائبا بچے قربان جاوا توجہ فرما جناب اور جو مولا مولالی سرکار دے کسن دفن کی تیاری آئی ہزر حسن پاک نہ دوسرے یار سرکار دے کئی رل کے آپ سرکار نو غسل مبارک دتا حضرت مولا مولالی سرکار کی کسن دفن کی تیاری ہو گئی سرکار کئی آدمی ستندر بہرال جی مولا کا نات آپ کا ارادہ سی حضرت دفن گیا حضرت مولا کہنا اتنی اتنی اتنی اتنی دفن کیا گیا قربان کا مت فرما جناب حضرت مولا لیے سرکار جان تو بعد مر خدا دے عذاب اتر پہ کیونکہ جب رب سونے دے بندے دا مقدر خون اس طرح جاوے مولا دی حیرت جاگ دیے پھر رب بدلے لینا اس قوم تو کو پتہ ہے حضرت معاویہ سے حضرت علی پاک سرکار دی جنگ پیچھے میں بیان کی تیسے تھوڑی جی حکمت حضرت عثمان شہید ہوئے سن حضرت عثمان دی شہادت دے بدلے دے اندر رب ستر ہزار بندہ بنایا سر ستر ہزار بندہ یہمتی کی خون رڑتا پی پیا تین کی پتا دے فقیر دے خون دی قدر کی ہوتی اور یاد رکھنا خدا کا قہر اگاب اسی ٹائم آتا جی جس وی رب د فقیر بندے دی اس طرح بے جناب جلت کیتی جاوے رب سونے دے فقیر دے خون دی قیمت مولا کی بار بڑھی بڑی گئی جو فرما جناب مولا لی پہنچا دیا جنت سبحان اللہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دیا وسیعت فرمائی اپنے پترا وسیت فرمائی آخری ویل لمبیاں وسیعت نے میں ان پاسے نہیں جانا جانا جو رکھنا والا مولا علی سرکار بہت جڑا قاتل سی ابن ملزم حضرت حسن پاک قتل کرنے کے دے اندر لہر آئے پر لوگوں بڑی اگ لگی ہوئی سی مولا علی سرکار کے خون کا گسا بڑا سی غضب کیوں نہ آن کے, پھر کے حسن پاک کو کے انزمن رگ درد جلا دن اگلی گل سمجھیں جناب یہ جلتے گیا جڑا آدھا سی میں جنت لینی نہیں مگر اس بدبخت دا مختلف حال سن لو اس بد نصیب دن جام کی بنیا کتاب دا نام مناقب ابو بکر خوار جنی ابول قاسم بن محمد فرما نے میں مسجد کے حرام درد ہے سن مسے میں دے اندر یعنی کانا کعبہ کا دے میں خیال ہوگی مقام ابراہیم دے کھڑے نے میں پوچھا ہے کیوں کٹھے ہوئے ہیں لگے کہ عیسائی راہب سی مسلمان ہویا. اندے ہوئے اندر کول سارے کٹے ہوئے کھڑے نے وہ اج مکے آیا ہے عجیب کوئی گل کر سنا ابل القاسم بن محمد ہیں میں گیا ہوں بندہ تھار تھا میرے گیا ہوں عیسائی جہاں جہاں جنگل عبادت کرتے ہوں سن عیسائی میری جھوپڑی سی جر کلو کے میں لالا کر میں ایک دن جھونپڑی چاپی ماری ہے باہر دریا دے کنارے ایک گرج وگ بڑا واٹا پرندہ ویکیا ہے وہ پرندہ آیا ہے انہیں الٹی کی بندے دے جسم کے چوتے حصے پھر گیا چوتھا حصہ مو لائس پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آس پھر گیا چوتھا حصہ پھر لا چار چھائی بندے کے جسم دیا واروں واری کر کے لیا منہ دلٹی کر کے سٹ دینا سران دیکھنا نا پیار تھوڑی دیر تو بعد وہ بندے کے جسم کے حصے رلنے شروع ہو گئے بندہ تیار ہو گیا ہے اس جانور نے مل کھانا شروع کر دیتا ہے چار حصے کر کے کھا گیا ہے کھا کے چلا گیا دوسرا پیار ہوا پھر اسی طرح جانور آیا انہیں آن کے پھر انہیں چار حصے آن کے بنا بولتی کی کرنے تو بعد پھر چارے اسے آپس کے اندر جڑ گاؤ بندہ تیار ہو گیا میں حیران ہوا بھائی بلانے میں کیا سوال کرنا پیا کچھ میں علی ملجم مینو آخیا جان عبد عبدالرحمن میرا نا میں لے کر نے میرے ادا سزا یہ رکھ دیتی میرے نالی ہوں رہنا ہی رحب کہہ میں لوگوں کو پوچھو یار اب کل کوئی واقعہ ہویا ہے خلیفہ نبی سونے دا داماد علی پاک شہید ہو گئے رحب کہہ میں اتے کلمہ پڑی سمجھ لگ گئی نبی بھی سچا ہے نبی دا سونا داماد بھی سچا ہے کہ مینو پتا لگ گیا مسلمانوں کا دین سچا ہے انہوں دے ندی کے داماد واسطے قاتل کاتل ناپ پہ ملتی ہے میں مسلمان ہوا مڑ آ گیا وا اتے ہل کرم واستے اے قربان دیا خدا دیا بندہ مولا سرکار کا ملتی ہے رب سولہ جہنم والے کڈ کے جنت پیا پہ عیسائی نے مسلمان کی دکھایا مولا تعینات میرا توجہ رکھنا ہے جی تو مولا کائنا سرکار اس قاتل دا اے انجام اگلا آزاد مولا تعینات نے مکان ہو یہ ہوئے, ہوئے حضرت مجدد پاک فرما نے علی حالے جسم کے اندر نہیں سنائے نا رو ہی اسی تو پچھلے ولی نی ویت ملتی سی نا وہ علی پاک وسیلے رہی تو فرمایا کیا مت تک یہ ہے جی کورما دو راہ رب تک تعلق قرب نبوت, نبوت والا راہ سا جو کول سی یا چند ولی ایسے ہوتے نے جنہوں نے بغیر جناب کسے اور ولی دے نبی پاک کو براہ راس کی خیر مل پہ فرمایا کہ قرب والا جڑا راہ ہے نا وہ ہمیشہ اللہ نے علی پاگ سبر ہے علی ہالے روسن اس لیے آپ کوسم چائے نے تاہل اور آپ کو سرکار کو جان تو بعد پھر آپ سرکار سیدہ خاتون جنت اور حسین نے دے گئے ہیں بارہ امام آیا ہے بارہ امام دولت جناب غوث پاک آئیے غوث پاک حالت رہے تو دولت مل جاوے گی پھر ولی بنے گا امام مہدی بنا توجہ فرما اللہ فرمان لا جناب حضرت نام مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی نو سکار جنہ جنہوں کملی والے سرکار اپنا پھر بنایا ہو کے بنایا ہوا اسا نو, نو بنایا اگر جیسا اپنا روزانہ ایک دوجے دا خیال رکھنا کار کی لوڑ پوری کرنی ہے ایک دوجہ دی. کوئی شاید ضرورت جناب سکے دو ایک دوجے کے پا جی طرح ایک دوا دیا ہے حضرت مولا علی سکار بیٹھے کلے ہے حضور فرما دے علی رویا کیوں کرتے سونے بھرا بنا دیا حضور فرما دے علی تیرا میں اللہ فرمایا گھبرانی تیرا میں بیٹھا وا قربان جا مت وجہ فرمان لیا بندے حجی مولا ایک سکار کی شہادت کتنے آئی ہے مسجد بندہ مومن ہوئے نہسج تو سونے پس آ گیا مومن با کے مومن بندہ ہوئے آوے مسجد شہادت ملے ایسی دولت اس تو بعد ہو سکتا ہے جی اے مولا ایک دولت نصیب ہوئی قربان جاوا ہے جی مرنے بار کے بندے خدا دے آ مگر اے ہو جی موت جہی رو سونے کے دین واسطے جن دیئے اے موت زندگی آلہ بن جی آدھے ایسی موت جہی عزت کیڑی عزت والی موت ہے اقبال فرما نے کھول کے کیا بیان کروں چل مکان مل گوئیشک کھول کے کیا بیان کروں سل مقام میں مل گوئیشک کھول کے ہے مو تا شرف عشق ہے مرگا شرف ارے مرد مرگ ہیا شرف اقبال فرما نے میں تینو دسنا موت دے عشق دا مقام کی ہے موت دے عشق دا مقام ہے بندہ ماری ہے مرن کو پہلا مر گیا باہو تو مطلب نایا ادرت سہی سلطان باہو فرماؤ جو دم غافل یارا سو دم چافی سانو مرش نے سبق پڑھایا او سنیا سنے سنی پیا سخونی گیا کھلے کیا، اسا چت مولا لاول لایا سش کی کمایا مرن تھی اگے گئے بارو مرن تھی اگے اس مطلب نو پایا قربان جمع بند مرن تو پہلا مر جڑے موت تو گبراو جہاں پہلو ہی اپنے نفس خاص شات نو ماری بیٹھا ہے جی تا مولا علی سرکار خوش خوش جا رہا یہ موت تو توں سی ہے جنہوں پتہ ہے ہاں وہ دنیا چڈ کے کیونکہ جا گے اینی محنت کی کمائی کردہ یار بے آیا کھا چلیے جس مولا علی نے آخری ہوا کدی گارج بن سکی اس نے مل کھنے دل لایا دا دل ہے رب دے آپ ہی جانا ہے قربان جانا ادر ویس مرنا مرنا دے سارے پکار مرنا مرنا تے سارے پکار د مرن واسطے کوئی تیار نہیں دنیا سرد کی سردا دے بچ رہی موت دا سجرا وار نہیں ہری فڑیا تو لکی ہزار کر لے وقت لکتا ویر انکار نہیں من کی کوئی تکرار نہیں اچھا اچھا اشک کدے نہ ڈر کے آشک کدے نہ ڈرنے موت کو لو سداؤ تیار ہوں تلب دیلب دی, او طلب دید دی. لائی بنا کار دے موت تلے. دنیا دار جڑے مال دینی دا ویس مرن ہوئے وی موت کتے میراج نہ شاہی جی کتنی شرم ہوئے دلیا فیصلہ تن لیکن خدا دین بہت آ جا بھی اقبال کہ عزت والی موت یہ ہےشک بےزتی زندگی, یہی موت ہے. زندگی؟ بیزتی. ہاں جی مستفا چ باہر زندگی ہے نا یہ میری بےزتی زندگی ہے اور جی کائنات مشکل کشان و موت آئی اے موت ہے جی زندگی ڈالو گی اس گل تاروٹیا دری گئی زمین دفن ہو گئے گازی علمدی میاں والی جیل بیٹھا ہے تو رات لوگ رات لوگ کڈاو واستے علی آیا کھڑا ہے اور دین محمد ادی رات نوی کے چمبل لگ پیا بن کی گیا کدھر گیا تالا بھی ہے دروازہ بھی بند چھت بھی نہیں پاری کند نوڑا بھی نہیں ہوا بندہ بھی غائب ہے گیا کسے غازی جان کے بعد اندر دین ممل کہا بہلی آ خدا دا نا ہی دس کدھر گیا سر میرا جناب جان ہی لئی سی نوکری والوں دی جان پیسے تنخواہ لگا میری جان کر گیا سر گالی فرما نے میں بیٹھا لیا لالی آ گئے مہنو فرما نے غالی اٹھ تین سونا جملی والا یاد ہے اے اے اے اے تینوں سونا کملی والا یاد فرما ہے فرمایا اٹھا کے لئے اگے ویٹیا میدان آ گیا تخت ویسے آئے نبی پاک تشریف فرما شریف دے یار بیٹھے بیسے فرما قربانی بارگاہ قبول ہو گئی ہے جی چند ہے تو لے پھر تین چنے تینوں کوئی نہیں فر سکے گا جا موجا لے جھے جانا ہے تو جی چند ہے سڈے نال ہمیشہ روے کر جاؤ, لے, لے شہید ہو گئے سڈے کول آ جاؤ اچھے مر علی پاک نے فڑیا ہے جیل بٹھا گئے خدا پہ بندہ اش کدو دمر دینے موت دوں جنا بہت تو جنا موت پہلا اپنی لائے ہوں وہ ہمیشہ ہی جنگا ہوں مرنا تیرا ساڈا ہے کہ انہوں کا کالا مرنا جناسا زندگی گوئی بیٹھے انہوں نے گوائی انہوں تے اپنی زندگی نو ایسا بچایا ایسا بچایا کتا گئے جن برباد کرے ان کی زندگی ٹکر پہنچ سکتی موت ہاتھ جتنے نا اپنا اتے انہوں کی ہونا دعا کرو اللہ باد شریک مولا مولا کا نات کا سانو ایمان کامل والی موت تا فرماوے کیا آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جی نہیں ٹوٹتا ایک مسئلہ بتا دیں حضرت علی کی شہادت کہاں کس مقام پر وہ آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے جتنے ہے نجف شریف کے اندر علامہ اقبال نہیں فرماؤں گا خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ ہے دانش ہے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا ساتھ مدینہ و نجف یا عورت گھر سے باہر تبلیغ جہاد یا اور کسی دینی کام میں شریک ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی عورت کا کوئی تبلیغ کرنا جائز نہیں اگر شریک نہیں ہو سکتی تو پھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اما ایشا صدیقہ بھی جنگ سفین میں شریک ہوئی تھی اما ایشا صدیقہ ماں سن ماں وہ ماں ہے تہن نہیں پتا اس گل کا حضرت امام آزم ابو عنیفہ تو پوچھا گیا آپ نے فرمایا تو سارے محرم سن حضور دیا بی نکاح ساری کسے کسی ہو سکتا ہی نہیں سی ماوا نے اللہ قرآن فرما ایک اور دوسرا بیبی پاک اس مقصد واسطے نہیں سن گئی کہ تبلیغ کرنی انہوں نے تو فلان کرنا ہے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے پاک حضرت نظرت زبیر لائے گئے سن مسالت واسطے میںفالت کراون واسطے پا پوترا چی سا ہاں جی مل بھی گئی کہی سا میں کرنا فی کنا کا میری حکم لگا کہ اپنے گھر ٹکیاں رہیے بیشا سدی کا مڑتوبا بھی کردیا رہی اور آپ اونٹ دے اتو جناب ایک ہاؤد بنیا ہو جی ڈولی آرح کا کچاوا جی ڈولی آپ یہ سال اس بہت سن آپ کسی کا ہاتھ نہیں گیا نہ کسے نے جناب دی آواز مبارک سنی ہے ہاں جی صرف خوچا آپ اونٹ مبارک دیا ہاں جی کٹیاں گئی اونٹ مبارک بیٹھا مولا علی اگا بات کہا امر سین کے نی جی وہ سیاح کتنے رام رام دائیں پہ ذات کیرلی جفے شکرا نج دیا بیبیاں قیاس کر ماما ایسا سدیق جنہیں پاک بامنی کے اندر قرآن اترا کھڑا ہے وہ شرم آنی چاہیے گل کرنا جہاں ن شرم بی شرم تر گئی ہے میری بی گئی سوال کیا عورت مسجد میں اطلاق نماز جمعہ نماز عید وغیرہ عبادت کے لیے جا سکتے نہیں جا سکتی عورت کی سب سے افضل عبادت وہی ہے جو گھر کی تہخانے میں کرے عزور نے فرمایا جنہیں عورت چھپ کے عبادت کرے گی اُنہیں فضیلت زیادہ ہوگئے گی مرد واسطے فضیلت مسجدیں تھے عورت واسطے فضیلت تہخانہ ہے حضور دے دی دیش اور جو آپ نے پہلے جمع میں عورت کی جماعت یعنی امامت کے بارے میں دراش مزید تفصیل کرتے ہیں عورت جماعت نہیں کرا سکتی مردہ فاق مردہ کی جماعت عورت نہیں کرا سکتی باقی رہتا جماعت بھی کرا مکرو تہیم حرام او دے تے کم کرنا عورتوں کی جماعت وہ نہیں کرا سکتی سمجھ آ نے اس واسطے عورت کا صرف انہیں حکم ہے اپنا کام او گھر بیٹھی رہے تو حضور فرمند نے اپنی عزت کی حفاظت کرے ان جو شہید آج لوگ سوا ملتا کار بیٹھے وہ اچھا سوا مل جاتا ہے ان نے ضرور اگاہ جانا ادھر ادھر آد بھی انشاء اللہ یہ جمعہ جی نو بن گئی تو پھر آخری جمعہ الدائی جے جی جناب ہفتے بن گئی تو مڑے جمعہ ہونا باہر جہے اتوں گیلی دوست عید اتے پڑھنا چاہ وہ پہنچ جان ان اسا کوئی ساڈے اٹھ اٹھ بجے تقریباً عد جماعت کرا دیا ان شاء اللہ ہمد شریف تین بارہ کل شری پر میرے مل کر جو مولا کائنات مولا مشکل سرکار روح مبارک قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم اللهم اجعل على ما قرانا وسمعنا واصمعنا وا سلم ول مر سلیم سلیمین مولا بل خصوص مجیب دس واب جو وا خطاب کی شہادت مولا علی سرکار کا بیان دس واب نبی کریم صلی اللہ وم سرکار دسیلہ جلیلا مولا مشکل خوشا سرکار دے روح مبارک نو پیش قبول و منظور فرما یار بولا لمین مولا سرکار علی دے درجات بلند فرما یار بولا پاک جتنا حاضرین حاضر خدمت ہے مولا سارا یعنی دولت رب مولا کریمہ مولا مجرمان دے, دواز دے ایسا حال دے کرم فرما اربلا لین مولا سونے محبوب دے سر کے خاتمہ کام علیمان کہتا فرمائیں قبر عذاب تو محفول فرمائیں رب مولا مولا مولا مشکل بلا فرما اپنی یاد جی فکر دی توفیق تتا فرما گنا نفرت اطا فرما دے کی بنا الفت اتا فرما رب مولا لمی نولا سرکار دے اس کاما دے مقدس دا واسطے رب کریم کھجور دی امت امداد فرما دشمنان اسلام ن و برباد فرما دین حق دا بول بالا فرما اوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے درمی اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا محمد مالا علی واضح